جسم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان لہایت رحم والا ہے ویلو يقوم الناس ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا نہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ان <تصفيق> وما سن رکھو کے بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا ہے اذا تتلا كلا بل ران قلوبهم ما كَانُوا گار كَلَّا ادا چٹلا نہیں آیا کو جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو امال بدھ کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹ لاتے تھے لیا تعيقُ فيِي وَوجوهِهِم نَبرَة النعم يُسمَونَ مِ الرَّحييق نَاخْ مِنْ ختَامُهُ مِسك وَفذَلِكَ فَلتَنَا فَسمتَنافِس وَمِذاجهُ م تَسْن مِن عينَ يشبُ بِهَا المُقبون یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال اللی میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللی کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے ان کو شراب خالص سربا مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے <تصفح> نو <يَسْعَلُونَ> جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو کافروں کو ان کے املوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا